حا بیان جاری ہے تین ایسے اوقات جن میں کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی گزر چکا اب یہاں مزید بارہ اوقات وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں ہو سکتے سکتی نمبر دو سو چودہ بارہ وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے اور ان کے باعث یعنی چھ اور بارہ میں یہ ترتیب سے جو آ رہے ہیں ایک دو تین چار تو چھٹا جو آئے گا وہ اور آخری میں جو بارہ آئے گا اس میں نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات و نماز جنازہ و سجدہ تلاوت کی بھی ممانعت ہے بارہ وقت میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ دس وقت تو وہ ہو گئے کہ جس میں نفل پڑھنا منع ہے اور دیگر نمازیں پڑھ سکتے ہیں باقیہ دو وقت ایسے ہے کہ جس میں نفل کے ساتھ ساتھ فرائض واجبات اور دیگر نمازیں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کل ملا کر بارہ وقت ہو گئے یہ ان تین کے علاوہ ہیں جو تین پہلے پڑھنا ہم نے سورج کے طلوع ہوتے وقت سورج کے غروب ہوتے وقت اور نصف کے وقت یہ ان سے طلوع آفتاب تک اس درمیان سوا دو رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں فجر سے فجر کا وقت جب شروع ہوا طلو آفتاب یعنی جب فجر کا وقت ختم ہوا تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے دو رکعت سنت فجر کے لہذا اگر اس وقت میں کسی نے دو رکعت نفل کی نیت سے کوئی نماز پڑھ بھی لی بال بھیل پر تو یہ اس کے سنت فجر ہی مانے جائیں گے جیسے فجر کا وقت شروع ہوا مثلا جیسے کہ آج جو سمجھ کہ چھ بجے, شروع ہوا تو چھ بجے سے لے کر اب سورج نکل رہا ہے ساتھ بچ کر اٹھارہ منٹ پر تو یہ جو ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ کا ٹائم ہے اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں ہو سکتی سوائے سنت فجر کے دوسرا وقت ہے اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکرو تحریمی ہے مسجد میں آیا اور ہمارا ہمارے مذہب کا امام امام حنفی ہے اور زور کی نماز جیسے یا عصر کی نماز یہ مغربی ایشا ہے ہم نماز کے لیے آئے اور جیسے ہم اندر داخل ہوئے مسجد میں تو جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہے اب اقامت ہو جانے کے بعد چونکہ ہمارے مذہب کا امام نماز پڑھا رہا ہے تو اب اقامت ہو جانے کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے مثلا کوئی اسلام فیضان مدینہ میں آیا اس کو پتا نہیں تھا کہ فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز کتنے بجے اس نے آ کے یہ سمجھا ہوگا کہ یہاں شاید دو بجے جماعت ہوگی یا ڈھائی بجے جماعت ہوگی این اس وقت آیا کہ جب یہاں جماعت کے لیے اقامت ہو چکی موزن تکبیر کہہ چکا اب اس نے یہ سوچا کہ چلو یار میں سنت ہے پہلے پڑھ لوں پھر بعد میں جماعت میں شامل ہو جاؤں تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے مکرو تحریم گناگار ہوگا پہلے جماعت پڑھے پھر اس کے بعد سنت اس کی رہ گئی اس کی وہ بعد میں پڑھے اپنے مذہب کی جماعت قائم ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے ہاں فجر کی نماز کے لیے رعایت ہے البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی اگرچہ کہ قعدہ میں شرکت ہوگی تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ اور دور کسی ستون کی آڑ میں یا مسجد میں جماعت اور رہی شہر میں چلا جائے فجر سنت فجر پڑھ کر جماعت میں شریک ہو اور جو یہ جانتا ہے کہ سنت میں مشغول رہے گا تو جماعت ہی نکل جائے گی قاعدہ تک نہیں ملے گا تو پھر اب اس کو سنت کے خیال سے جماعت کی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے اب یہ جماعت میں شامل ہو جائے اور باقی نمازوں میں فجر کے علاوہ اگرچہ جماعت ملنا معلوم ہو سنتیں پڑھنا جائز نہیں ٹھیک ہے یہ صرف فجر کے لیے رعایت ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ آئے اور اقامت بھی ہو چکی ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں قرآن بھی اگرچہ کے شروع ہو چکی ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اگر سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہوں گا تو مجھے جماعت مل جائے گی اگرچہ دوسری رکعت ملے گی یا بال پر خادہ میں امام کے ساتھ میری شرکت ہو جائے گی اس کے باوجود بھی آپ کو سنتیں پڑھنے کی فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے لیکن یہ کہ آپ سب میں کھڑے ہو کر نہ پڑے بلکہ دور تھوڑا چلے جائیں کسی سکون کی آڑ میں چلے جائیں یا اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے تو صحن میں چلے جائیں یا اگر نیچے والے حصے میں جماعت ہو رہی ہے تو اوپر والے حصے میں چلے جائیں اوپر والے ہوئے رہے تو نیچے میں آ کر آپ جماعت کی سنتیں اور کوئی ترکیب بنائیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں اور اگر یہ پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھنے میں لگوں گا تو امام تو سلامی پھیر دیں گے تو پھر ایسی صورت میں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے اور دیگر نمازوں میں فجر کے علاوہ خواہ یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ امام کے ساتھ مجھے شرکت مل جائے گی امام کے ساتھ کوئی رکعت مل جائے گی خدا مل جائے گا دیگر نمازوں میں سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں تیسرا وقت نماز اثر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع نفل نماز اگر شروع کر دی توڑ تو دی اس کی قضا بھی اس وقت منع ہے پڑھ لی تو نہ کافی ہے قضا اس کے ذمے سے ساخت نہ ہوئی نماز اثر پڑھ لینے کے بعد آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک یعنی مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتا اثر کی نماز اگر پڑھ لی تو اب اگر تکے سورج غروب ہونے میں ایک گھنٹہ ہے بالفرش پھر بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی سے پہلے جتنی نفل پڑھنی پڑھے, کی فرض پڑھ لینے کے بعد وقت نہیں شروع ہوا بلکہ فرض پڑھ لیے وقت اگرچہ شروع ہو چکا اب جتنی چاہے نفل پڑھنی, جتنی پڑھے جتنی چاہیں سنتے پڑھیں لیکن اگر فرض پڑھ لیے تو اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو اثر, کا, اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی ناجائز جائز اور اگر بالفرض کسی شخص نے اس وقت میں یعنی فرض پڑھ لیے اثر کے اب اس کا ذہن بنا چلو ابھی تو ایک گھنٹہ ہے کچھ نفل پڑھ لیتے اس نے نفل کی نیت باندھ لی تو اس کو یہ لازم ہے کہ فوراً اس نیت کو توڑ دے نماز توڑ دے بعد میں اس کی قدا کر لیں تو اس کا بھی حکم بیان کیا گیا کہ نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی اس کی قزا بھی اس وقت منع ہے اب یہ بھی نہیں کر سکتے اس وقت میں شروع کی اسی وقت میں اس کی قزا کر لو ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر بلفر اس نے کر بھی لی قزا اس وقت میں جب بھی اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوئی اس کو دوبارہ پڑھ نہیں پڑے خلاصہ یہ اس کہ اسر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل یا سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی اگر کسی نے نفل کی نیت باندھ لی اور پھر توڑ دی اور اب یہ سوچا کہ یار اب تو اس کی قدا کرنی واجب ہے تو اسی وقت میں قدا کر لیتے ہیں تو اگر اس نے کذا کی نیت سے بھی اس وقت میں نماز پڑھ لی تو بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے اس کو بعد میں اس کی قدا کرنی پڑے گی کضا اس کے ذمے سے ساکت نہ ہوگی چوتھا وقت غروب آفتاب سے فرض مغرب تک یعنی مغرب کا وقت شروع ہوا سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہوا اور مغرب کے فرض پڑھ لینے تک اس درمیان جو ٹائم ہے جو وقت ہے اس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے مثلا چھ بج کے دس منٹ پر سورج غروب ہوا اب کسی نے سوچا ہے ابھی تو دو تین منٹ امام صاحب بذان دیں گے پھر اقامت ہوگی دو تین چار منٹ پانچ منٹ لگ جائیں گے تو اس وقت میں تو میں آرام سے دو رکعت نفل پڑھ لوں گا تو اس کے لیے علماء نے منع فرمایا ہاں پر خفیف کی اجازت ہے کہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو رکعت خفیف کا استثناء فرمایا یعنی دو رکعت ہلکی ہلکی سے مراد یہاں پر اس میں کراد مختصر کرے رکو سجود میں طول نہ دے تین تسبیحات پڑھ کر جلدی سے سلام پھیر دے اتنی تخفیف امام ابن ابام نے اجازت دی ہے یعنی اتنی ہلکی نماز ہلکی سے مرا جس میں کرا طبیل نہ ہو رکو سجود میں زیادہ تسبیحات نہ پڑے دو رکعت اس طرح اگر پڑے گا تو دو منٹ میں بآسانی ہو جائے گی اس کی امام ابن الحمام نے اجازت عطا فرمائی ہے امام ابن ابامام حدفی ہیں اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں منصب اجتحاد پر فائز تھے اعلی حضرت جب ان کا تذکرہ کرتے تو کہ لکھتے ہیں محقق الاطلاق امام ابن ابلام ان کی کتاب بہت مشہور ہے فتح القدیر کے نام سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتاوہ میں جا باجا اس کے حوالے دیتے ہیں مستند ترین کتاب ہے فقہِ حنفی میں پانچمہ وقت جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لئے کھڑا ہوا اس وقت سے فرضِ جمعہ ختم ہونے تک جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہِ جمعہ کے لئے کھڑا ہوا اس وقت سے فرضِ جمعہ ختم ہونے تک نفل نماز ہے۔ یا تک جمے کی سنتیں بھی خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو چکا اب اس وقت سے لے کر جب تک جمعے کی فرض نہیں ہو جاتی اس وقت تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے جمعے کی فرض ہو جائے پھر اس کے بعد سنتیں اور نفل پڑھیں گے اگر کسی کی سنت قبلیہ جمعہ کی رہ گئی ہیں تو وہ بھی اس وقت میں سنت قبلیہ نہیں پڑھ سکتا ہاں خطبہ شروع ہونے سے خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے اس نے شروع کر دی تھی نماز تو اس کو پورا کر لیں جو سنت پڑھتے چھٹا وقت عین خطبے کے وقت اگرچہ کہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا اور خطبہ خواہ جمعہ کا ہو خواہ عید کا ہو یا نمازِ قصوف کا ہو یا استقاع کا ہو یا حج کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو ہر نماز حتی کی قضا نماز بھی عین خطبے کے وقت جائز نہیں لوگ جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا پہلا خطبہ ہے دوسرا خطبہ ہے اب کوئی شخص آئے کہ میں اس وقت نفل پڑھ لوں یا سنتیں پڑھ لوں تو اب اس کو اجازت نہیں ہے اب یہ خطبہ خواہ جمعہ کا ہو خواہ نکاح کا ہو خواہ عید کا ہو خا حج کا ہو یا نماز قصوف کا خطبہ ہوتا ہے وہ یہ نفل نماز یا نماز استثقہ کا خطبہ ہو کوئی سا بھی خطبہ ہو اس میں یہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا صاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ خطب جمعہ کے وقت وہ اپنی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس کی نماز قدا ہو چکی ہے اس کو پڑھ لی نمبر سات نماز عیدین سے پیشتر نفل مکرو ہے خا گھر میں پڑھے یا عیدگاہ و مسجد میں نماز عیدین یعنی عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نفل نماز مکرو ہے اب یہ نفل نماز اپنے گھر میں پڑھے جب بھی مکرو ہے اور اگر عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے جب بھی مکرو ہے اسی طرح آٹھواں یہ نماز عیدین کے بعد بھی نفل مکرو ہے لیکن یہ عیدن جو کے بعد جو نقل مکرو وہ یا مسجد میں پڑھے تو مکرو ہے گھر میں پڑھے تو مکرو نہیں ہے نوا وقت عرفات میں چونکہ زہر و اثر ملا کر پڑھتے ہیں حاجی صاحبان جو وقوف عرفہ کرتے ہیں تو اس میں شرائط ہیں بعض اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو زہر و اثر ان کو ملا کر پڑھنی ہوگی عرفات میں چونکہ ظہور و اثر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور ان کے بعد بھی یعنی زہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نافل و سنت مقروب ہے زہر کی نماز اور عصر کی نماز چونکہ ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہیں کریں گے کہ زہر کے بعد سنتیں پڑھ لیں پھر عصر کی سنتیں پڑھ لیں پھر اثر پڑے ایسا نہیں بلکہ زہر پڑھ کے فوراً اثر پڑنی ہے اور یوں بھی نہیں کر سکتے کہ اثر کے بعد آپ دوبارہ سنتیں پڑھ لیں کیونکہ عصر کے بعد تو نافل ہو ہی نہیں سکتے ابھی ابھی آپ پڑھا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز جائز نہیں اسی طرح مضدلفہ میں بھی مغرب و عشاء جمع کیے جاتے ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا تو ان کے درمیان سنت اور نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھنی ہے سنت و نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں عشاء پڑھ لی تو اب بھلے جتنے نفل پڑھنے پڑھے کوئی حرج نہیں گیارہواں فرض نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر مقرور فرض نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا اتنا تنگ ہو گیا کہ صرف اب اس وقت میں فرض ہی پڑھی جا سکتی مثلا زہر کی نماز صرف چار منٹ رہ گئے تو اس میں اگر سنتیں پڑھنے جائیں گے تو فرض کا وقت ہی نکل جائے گا یا فجر کی نماز کے لیے اٹھے صرف دو منٹ رہ گئے سنتیں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو فجر کا وقت ہی نکل جائے گا تو یا کوئی بھی نماز ہو پیشا ہو گئی یا فطر کا وقت رہ گیا صرف اتنا رہ گیا کیا کر بیتر نہیں پڑھتے سنت نہیں پڑھے گا تاکہ سنت فجر بھی نہیں پڑھے گا بلکہ پہلے فرض پڑ لے گا بارواں جس بات سے دل بٹے اور दफा کر سکتا ہو اسے بے دفاع کیے یعنی اس کو دفع کیے بغیر ہر نماز مکرو ہے اب اس میں فرض بھی شامل ہے اور نفل بھی شامل ہے مق... مثلا پاخانے یا پیشاب یا ریاح یا غلبہ کا اثر ہو مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے پھر پھیر لے یوں اس کھانا سامنے آ گیا اور اس کی خواہش ہو غرض کوئی سا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے خوشیوں میں فرق آئے ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکرو ہے بار یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جس کو جس کی وجہ سے دل بٹ رہا ہو توجہ نہیں ہو رہی نماز میں تو اس کام کو دفاع کریں پہلے اس کو دور کریں پھر نماز پڑھیں اب وہ نماز فرض سنت سب کو شامل ہے مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے جماعت بھی اگر تک کھڑی ہو چکی ہے لیکن پخانے یا پیشاب کی شدت ہے اگر یہ پخانے پیشاب سے فارغ نہیں ہوتا تو اس کا دل نماز میں لگ ہی نہیں رہا اس کی توجہ اسی طرف جاری ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے نہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے نہ فرد نماز پڑھ سکتا ہے اگر چلے جماعت نکل جائے گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ہے اسی طرح کھانا سامنے کھانا سامنے آ گیا اور بھوک کی شدت بھی ہے دل اس کی طرف مائل بھی ہے بھوک ہلکی بھول کے تو اتنا نہیں بھوک ایسی شدت کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہے اور نماز میں دل نہیں لگے گا بار بار اس طرف توجہ دے گا جیسے کہ پیشاب اور پخانے کی شدت میں بالکل توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ بس آپ فوراً بھاگو میں استنجا کے لیے ایسی شدت اگر کھانے کی ہو کہ دل اسی طرف لگا ہوا ہے تو ایسی شدت میں بھی اگر کھانا سامنے ہو تو اس وقت بھی کوئی نفل نماز یا فرد نماز نہ پڑے بلکہ پہلے اس سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے اگرچہ کہ جماعت نکل جائے گناہ گار نہیں ہوگا ہاں اگر وقت ہی تھوڑا رہ گیا ہے یعنی ایسے وقت میں پیشاب کی شدت ہوئی کہ نماز کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا پیشاب کرنے جاتا تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے اس اس کے لیے پھر حکم یہ کہ پہلے نماز پڑھ لے پھر نماز پڑھ لینے کے بعد پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نماز کو دوبارہ دوہرا لے واجب الدا فجر اور زہر کے پورے وقت اول سے آخر تک ملا کر آتے یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں المرون فجر کا پورا وقت اور ظہر کا پورا وقت یہ سارا کا سارا وقت بغیر مکرو کہ ہے اس وقت میں جیسے کہ فجر کا وقت ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ ہے آج کل تو پورا کا پورا وقت یہ بغیر کراہت والا ہے اس کی ابتدا میں نماز پڑھی جائے یا بالکل آخر میں نماز پڑھی جائے یہ نماز بلا کراہت ہو جائے گی اسی طرح ظہر کا اول سے آخر تک کا وقت جیسے کہ ساڑھے بارہ سے ساڑھے چار تک یہ سارا کا سارا وقت اول سے آخر تک بلا کراہتے نماز بغیر کراہت کے ہو جائے گی جبکہ دیگر نمازوں میں جو وقت ہے جیسے مغرب میں تاخر کریں گے تو مکرو ہے ایشا جی میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے آدھی رات کے بعد تاخیر اس کے بعد تاخیر کرے گے تو یہ مکرو ہے تو اس میں وقت مکرو بھی, بھی اس میں وقت میں مکرو آ رہا ہے لیکن ان دو نمازوں میں کوئی بھی وقت مکرو ہے ہی نہیں اثر کی نماز ہوگا نا یہ تو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو نماز واجب ہے ان کا سوال ہے کہ جو نماز واجب ال اس کو پیشاب پخانے کا غلبہ نماز میں ہے اچانک غلبہ ہوا اب جانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے تو نماز تو پوری کر لے نماز کے بعد اس نماز وزو وغیرہ سے فا... استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نماز کو دوبارہ لوٹا رہے اس میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا تبعی حجات بھی اور کھانا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صبح اٹھتے فجر کی نماز کے لیے دو رکھا طیت الوضو پڑھ لے تو اس میں صاف منع لکھا دکھاوا کہ جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کی اس کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں کدا نماز پڑھ سکتے لیکن وہ بھی سب کے سامنے نہ پڑے مدھیے یہ عربی میں جو بیان کرتے ہیں عرب میں کسی اور جگہ وہ عربی امام ہے وہ تو بیان بھی عربی میں ہی کرے گا اس میں اپنے یہاں کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ چھ منٹ سات منٹ کا ان کے ہاں بارہ پونے بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے ساڑھے بارہ بجے تک یا گھنٹے تک اس خطبے کو ہم مراد لیں گے نہیں نہیں وہ تو یہاں آپ تو یہاں ہے نا وہ تو ہس کے لیے جو ہے گا اس کے और نہیں اگر کسی اور ملک میں بھی اگر وہ جائے گا تو, تو کسی اور ملک میں ہے نا تو اگر وہ خطبہ جمعہ کا ہو رہا ہے اگر دیکھو وہ عربی میں ہی دیتے خطبہ تو ہم بھی عربی میں خطبہ دیتے ہیں پاکستان میں بھی لیکن ان کا تھوڑا طویل ہوتا ہے کیا ہرا کہ ہوتا ہے اچھا میں وہ, بیان کی تو وہ اصل میں ہمارے ہیں، بیان کا ہمارے یہاں ہے میں کیونکہ یہاں لوگ تو اس لیے عربی خطبے سے پہلے اردو میں بیان کیا جاتا ہے بندہ دیگر جگہ ایسا تھوڑی ہے اگر وہاں پر ہوں گے تو اس کے بعد ہو ان کا جو بیان ہوتا ہے نا وہی فتویٰ ہوتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہاں یہ اگر میدان مدینہ کی پہلی صف میں, میں اور اجتماع اس میں عصیب وضو چلا گیا پتہ ہے کہ جانے میں بہت تکلیف ہوگی دوسروں کو ایسے میں کیا کرے ایسے میں ایسی حیثت پر بیٹھ جائے بزور ٹوٹ گیا جانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے نماز کو چیرتا کیسے نکلے گا اجتماع بھی کثیر ہے ایسی حیط پر بیٹھ جائے کہ نمازی کسی صورت نہ رہے وہ نماز کس دوران بیٹھا رہے گا یا ان کے ارکان کوئی بھی ایسی حیط اختیار کرے جس سے نمازی نہ ہونا معلوم ہو جائے سب تو کٹے گی کٹے گی یہ تو انڈر اسٹوڈ ہے تو نکلنے نکلنے کی صورت تو فوراً نکل جائے نکلنے کی صورت نہیں تو کیا کرے مجبور ہے ہاں یہ تو نکلنا کے لیے صورت تو بنانی پڑنے کی لیکن اگر بلفر نکلنے کی صورت نہ ہو اس کے لیے یہ جا رہا ہے زور کی نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا نماز اثر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے تو فرض پڑھنے سے پہلے ہے فرض پڑنے کے بعد ہے فرض پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے لو جتنے نفل چاہے پڑھے نماز اثر کا مستحب وقت تاخر جو کہا گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی حکمت یہ تھی نا کہ اس سے پہلے جتنے نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیں جبھی جب تو تاخر مستحب اثر کے وقت ہاں فجر کی نماز پڑھ لی وقت تنگ تھا صرف فرض پڑھ لیے اب سنت کب پڑھیں سنت اب سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد قضا کی نیت سے پڑھ لیں اصر کی جماعت شروع ہو گئی تو نفل پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جماعت میں شامل ہو جماعت شروع نہیں ہو تو پڑھ سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جماعت شروع ہونے والی تو نہ پڑھیں اکثر کے فرض کے بعد قذا پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے نہ پڑیں اکثر کے بعد جیسے کہ عموماً مساجد میں نکاح ہو رہا ہے تو کیا اگر کسی کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے کیونکہ آپ اگر خطمے میں شامل نہیں ہیں جو خطمے میں شامل ہے اس کے لیے ہوگا عصر کی چار اکاتے سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں اثر کی چار اکاتے سنتیں وہ خود نفل ہیں سنتیں غیر موقع جتنی بھی ہیں نفل ہی ہیں بلکہ سنت موقع کو بھی فکا نفل میں شمار کرتے ہیں اگر کہ موقع کا حکم غیر موقعہ سے زیادہ تاکید والا ہے اسی کوئی بھی نماز واجب الیادو تو اسی وقت میں پڑھنا ہوگا اگر وقت گزار کے پڑے گا تو گناہ گار ہوگا اور زدہ ہوگا لیکن نماز تو واجب رہی نہیں نہیں اسی وقت میں پڑھنی پڑے گی واجب باقی ہے نا اس کے ذمے واجب باقی ہے علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اپنی اور ساری دنیا کے اللہ کوشش کر ان شاء